امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہ بلاغا کے خطبہ نمبر 141 میں ارشاد سو ہیں امیر امیرین علیہ السلام کا یہ خطبہ طلب بارہ کے سلسلے میں ہے امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ زمین جو تمہیں اٹھائے ہوئے ہے اور یہ آسمان جو تم پر سایہ گستر ہے دونوں تمہارے پروردگار کے زیر فرمان ہیں یہ اپنی برکتوں سے اس لیے تمہیں مالا مال نہیں کرتے کہ ان کا دل تم پر کڑتا ہے یا تمہارا تقرب چاہتے ہیں یا کسی بھلائی کے تم سے امیدوار ہیں بلکہ یہ تو تمہاری منفیت رسانی پر معمور ہیں جسے بجا لاتے ہیں اور تمہاری مسلحتوں کی حدوں پر انہیں ٹھہرایا گیا ہے چنانچے یہ ٹہرے ہوئے ہیں البتہ اللہ سبانہ بندوں کو ان کی بدعمالیوں کے وقت پھلوں کے کم کرنے برکتوں کے روک لینے اور انعامات کے خزانوں کو بند کر دینے سے آزماتا ہے تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے انکار و سرکشی سے باز آنے والا باز آ جائے نصیحت و عبرت حاصل کرنے والا نصیحت و عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے اللہ سبانہ نے توبہ و استغفار کو روزی کے اترنے کا سبب اور خلق پر رحم کھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرو بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے وہی تم پر مسلہ دھار میں برساتا ہے اور مال و اولاد سے تمہیں سہارا دیتا ہے خدا اس شخص پر رحم کرے جو کی طرف متوجہ ہو اور گناہوں سے ہاتھ اٹھائے اور موت سے پہلے نیک اعمال کرے بار تیری رحمت کی خواہش کرتے ہوئے اور نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہوئے اور تیرے عذاب و غذب سے ڈرتے ہوئے ہم پردوں اور گھروں کے گوشوں سے تیری طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں اس وقت جبکہ چوپائے چیخ رہے ہیں اور بچے چلا رہے ہیں خدایا ہمیں بارش سے سیراب کر دے ہمیں مایوس نہ کر اور خشک سالی سے ہمیں ہلاک نہ ہونے دے اور ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کے کرتوتوں پر ہمیں اپنی گرفت میں نہ لے اے رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والے اللہ جب ہمیں سخت تنگیوں نے مسترب و بے چین کر دیا اور سخت سالیوں نے بے سبب بنا دیا اور شدید حاجت مندیوں نے لاچار بنا ڈالا اور منہ زور فتنوں کا ہم پر تانتا بن گیا تو ہم تیری طرف نکل پڑے ہیں گلا لے کر اس کا جو تجھ سے پوشیدہ نہیں اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محروم نہ پلٹا اور نہ اس طرح کہ ہم اپنے نفسوں پر پیچو تاب کھا رہے ہوں اور ہمارے گناہوں کی بنا پر ہم سے اتاب آمیز خطاب نہ کر اور ہمارے کیے کے مطابق ہم سے سلوک نہ کر پروردگار خدا ودا بار تو ہم پر باران و برکت اور رزق و رحمت کا دامن پھیلا دے اور ایسی سیرابی سے ہمیں نہال کر دے جو فائدہ بخشنے والی اور سیراب کرنے والی اور گھاس پات اگانے والی ہو کہ جس سے تو گئی گزری ہوئی کھیتیوں میں پھر سے رویتگی لے آئے اور مردہ زمینوں میں حیات کی لہریں دوڑا دے وہ ایسی سحرابی ہو کہ جس کی ترو تازگی سر تا سر فائدے مند اور چنے ہوئے پھلوں کے انبار لیے ہو جس سے تو ہموار زمینوں کو جل تھل بنا دے اور ندی نالے بہا دے اور درختوں کو بار سے سر سبز کر دے اور نرخوں کو سستا کر دے بلا شبہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے